میرے بھائیوں میری بہنوں آج کے درس میں جو چوتھی عبرت ہم بیان کریں گے اس کا عنوان ہے وما اکثر الناسی ولاحت اللہ جلجل جلالہ نے پیغمبر علیہ السلط والسلام کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات فرمائی ہے کہ میرے حبیب اگرچہ آپ بہت ہی حریث ہیں بہت ہی آپ کی خواہش ہے اور آرزو ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مسلمان ہوں لیکن اللہ جلح فرما رہا ہے عما اکثر انا سے اگرچہ آپ چاہیں اگرچہ آپ کی یہ آرزو ہے اور تمنا ہے کہ لوگ بہت مسلمان ہوں لیکن ایسا نہیں ہوگا مسلمان اقلیت میں ہوں گے اور مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی یہ اللہ جل جلال نے ہمیں اہل حق کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ وہ کم تعداد میں ہوں گے ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی تاریخ تاریخ کو آپ دیکھ لیں ہر وقت مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے اور دعوت حق کو قبول کرنے والے لوگوں کی تعداد کم رہی ہے وہاں کا دا عبر تاریخی کل اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی حق دعوتیں ہیں اس کے ماننے والے کم ہی رہے ہیں فقد نلیہ السلام قوم الفسنت اللہ خمسین کلیل نُ علیہ السلاۃ والسلام نے کتنے سال توحید کی دعوت دی میرے بھائی ہزار سال یعنی پچاس سال کم ایک ہزار سال ساڑھے نو سو سال نوح علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی لیکن بہت تھوڑے لوگوں نے قبول کی بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے روایات میں آتا ہے مفسرین ذکر فرماتے ہیں وہ قزہ کر المفسر قلح الاد الفلاف و اعلی فمان و مفسرین نے ان کے زمانے کے مسلمانوں کی جو تعداد لکھی ہے وہ کم سے کم ان کے تین بیٹے مسلمان ہوئے بس اور زیادہ سے زیادہ جو تعداد ہے وہ اسی کی ہے اور جو اس میں مضبوط روایت ہے راجہ روایت ہے وہ بارہ آدمیوں کی ہے ساڑھے نو سو سال ایک عظیم جلیل القدر بزرگ پیغمبر جو ہے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی تعداد اسی ہے بس اس سے زیادہ نہیں اور اس میں راجح قول جو ہے وہ کیا ہے کہ صرف بارہ افراد مسلمان ہوئے اور کم سے کم جو تعداد ذکر ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ نوح علیہ السلط وسلام کے جو تین بیٹے تھے سام حام یاف صرف یہی مسلمان ہوئے ہیں فل مسلموں نہ فلکفار کلیلن تو میرے بھائیوں کافروں کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی ہے ولم فل مسلمین قلیلن اور مسلمانوں میں پھر اہل ایمان کم ہوتے ہیں اب آپ مسلمان اور مؤمن کے درمیان فرق جاننا چاہیں گے مسلمان اور مؤمن کے درمیان جو فرق قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان وہ جو کہ ظاہری عبادات وغیرہ کرتے ہیں لیکن جب ایمانی امتحانات اور عقیدے کے امتحانات اور نظریاتی امتحانات کا وقت آتا ہے تو پلٹ جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے اور آپ سب نے دیکھا کہ امارت اسلامیہ جب قائم تھی تو ہزاروں اور لاکھوں کے اعتبار سے لوگ حامی تھے اور تائید کرتے تھے لیکن جب امارت اسلامیہ پر مشکل گھڑی آئی اور مختلف تحریکوں میں مشکل وقت آئے تو لوگوں میں کمی آ گئی تو بات یہی ہے کہ مومن لوگ کم ہوتے ہیں اور مسلمان لوگ زیادہ ہوتے ہیں مسلمانوں میں پھر مومنین کی تعداد کم ہوتی ہے وکلی المن عباد اللہ شکور اور اللہ تعالی کے بندوں میں شکر کرنے والے اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قدردان لوگ بہت کم ہوتے ہیں ول ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ الاولین وقلی المن اور جو اللہ تعالی کے مقرب لوگ ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں واصحاب اصحاب المین افی اہل اسلام من الاولین و من العقرین اور یہ دائیں بازو والے جو لوگ ہیں اہل اسلام میں یہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں سابقین میں بھی اور آخر میں آنے والے لوگوں میں بھی